غیرت دو طرح کی ہوتی ہے مین الغیرتھی مایوس اللہ مینہا مایو کہ کچھ غیرت ایسی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور کچھ غیرت ایسی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نا پسند کرتا ہے ف ان تھی یو فبو اللہ فل غیرہ وہ غیرت جو اللہ تعالی کو پسند ہے وہ ہے بے حیائی اور برائی کے خلاف بندے کی قیرت وہ امل غیرہ ف اللہ اور وہ غیرت جس کو اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہے وہ ہے فل گئی روفی غیری ری وہ خام خا کی غیرت ہے بلا بجائی کسی کے غیرت کھانا ایسے ہی فرمایا وہ کچھ تکبر ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے رمینہ ما یو حب اللہ اور بعض تکبر ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں فعم الخلا اللہ اللہ یو حب اللہ وہ تکبر جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے فختیالو راجولی نفسا ہو اندل ستار میدان جنگ میں لڑائی کے دوران دشمنوں کے خلاف تکبر کے ساتھ لڑنا ان کے آگے دشمن کے آگے اکڑ اکڑ کے چلنا یہ اللہ تعالی کو بڑا محبوب اور پسند ہے وقت یالو ہو اندر صدافار ایسے ہی صدقہ دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بندہ بڑا بن کے دکھائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے وہ املََ یو اللَّهُ اللہ فِي یاد وَالْفَخْرِ اور وہ بڑا پن وہ تکبر جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ ہے اللہ کی بغاوت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور فخر اور ریا کاری کے کاموں تو یہ دونوں چیزیں غیرت اور تکبر اور بڑا پن تکبر اور بڑا پن جو اللہ تعالی کو ناپسند ہے وہ تکبر جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الکی بریا تکبر یہ میری چادر ہے غرور میری چادر ہے کوئی اور اس کو نہ اوڑے کوئی اور تکبر کرے گا تو اس کا انجام برا ہوگا وہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کا ناپسندیدہ جو تکبر ہے وہ ہے بطرالحقم الناس حق بات نہ ماننا یہ تکبر ہے حق بات کا پتہ چل جائے لیکن اس کو تسلیم نہ کرنا نہ ماننا بلکہ اپنی من مانی کرنا اس کا نام تکبر ہے وہ الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنے سے گھٹیا کم تر جاننا یہ تکبر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے واقعی اچھا کھانا اچھا پینا اچھا رہن سہن اچھا پہننا یہ بندے کا حق ہے اس میں کوئی تکبر والی بات نہیں ایسے ہی غیرت جو بے حیائی اور برائی کے خلاف ہو وہ اللہ تعالی کو محبوب ہے پسند ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوس بے غیرت وہ آدمی ہوتا ہے من وقت فی اہلی ہلخابا ایک روایت میں آتا ہے من احتام الفاح شاطا فی اہلی ہی جو اپنے گھر میں قباست کو یعنی فحاشی بے حیائی کو برداشت کرتا ہے حیا اور بے حیائی کا معیار وہ بھی اللہ سبحانہ تعالی نے دیا ہے مثلا لباس کو ہی لے لیں لباس کے معاملے میں اللہ تعالی نے کہا ہے قد انزلنا ضلع علیہ لباس یو واری سواط کموری شاہ و لباس علی کا خیر ہم نے تم پر لباس نادل کیا ہے جو تمہاری سوات کو شرم کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے کے زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا لباس ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے فرمایا ہے کہ لباس ایسی چیز ہے جو کہ جسم کو اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے تو جو چیز کسی دوسری چیز کو اپنی اوٹ میں کرتی ہے وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی لگی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اس میں سے چھپنے والی چیز کے خد و خال بھی نظر نہیں آتے اس کو اوٹ یا رکاوٹ کہتے ہیں اور وہ جو جسم کے ساتھ چپک جائے ساتھ جڑ جائے اس کو اوٹ نہیں کہتے اس کو کبر کہتے ہیں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں بھی بولا ہے کہ اللہ دن پر رات کا اور رات پر دن کا کور چڑھا دیتا ہے لباس کو اللہ تعالیٰ نے کور نہیں بلکہ اوٹ قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے فرمایا میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں میں نے ان کو نہیں دیکھا ایک گروہ ان مردوں کا جن کے ہاتھوں میں گائے کی دوم کی طرح کے کوڑے ہوں گے وہ لوگوں پر بلا وجہ برسائیں گے دوسرا گروہ ان عورتوں کا کاشیات ان جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی مائلات ممیلات وہ مردوں کی جانب مائل ہونے والیاں انہیں اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہیں اور اس ہنہ کا اسنیما تل ان کے سار بختی اونٹ کی کہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے لاد خل جنت و لا یدنا یہ نہ تو جنت میں جائیں گی نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی و ان نہ ریحا ہال مسیرا تھی کا گا جنت کی خوشبو تو بڑی دور دور سے آتی ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات ذکر کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت ساتھ بیان کر دی ہے کہ لباس پہنا ہوگا انہوں نے لیکن لباس پہننے کے باوجود برہنا اور ننگی تو اللہ نے بھی پرانے مجید میں فرمایا ہے کہ لباس ہم نے نازل کیا ہے جو تمہیں اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے تو وہ لباس جو جسم کے ساتھ چپک جائے جڑ جائے وہ مرد کا ہو یا عورت کا اللہ اس کو لباس نہیں مانتا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لباس مانا ہے وہ لباس جس کے اندر سے جسم جھلکتا ہو خواہ مرد کا ہو یا عورت کا نہ تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کو لباس مانا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اور احادیث میں اس کو لباس مانا ہے وہ لباس جو جسم کو پوری طرح سے نہ ڈھانپے جسم کے وہ حصے جن کو ڈھانپنا ضروری ہے ان کو وہ پوری طرح سے نہ ڈھانپے اسے نہ تو اللہ نے لباس مانا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس فرار دیا مرد کے لیے ڈھانپنے کا ضروری حصہ ناف سے گٹنوں تک اور عورت کے لیے سر سے پاؤں تک جو لباس یہ ضرورت پوری نہ کرے شریعت اس کو لباس نہیں مانتی خواب و لباس مرد پہنے یا عورت پہنے سنن نبی دابود کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کاموں سے منع کیا ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ آدمی شلوار پہن کر نماز پڑے اور اس کے اوپر کوئی ردا چادر بڑا کپڑا نہ ہو اس حال میں نماز منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس حال میں نماز نہیں پڑھنی کیوں جب یہ رکو کے لئے جھکے گا سیدے کے لئے جھکے گا جو اس کی شلوار ہے وہ کولوں کے ساتھ چپک جائے گی لگ جائے گی لباس کا کام ہے کہ وہ انسانی جسم کے اعضاء کے خد و خال اونچ نیچ ابھار وہ ظاہر نمایاں نہ ہونے دے اور جس لباس سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا چاہے وہ شلوار قمیض ہو ٹراؤزر شرٹ ہو یا پینٹ شرٹ ہو یا کچھ بھی ہو شریعت کی نظر میں وہ لباس ہے ہی نہیں وہ پہننے والا برہنا ہے ننگا ہے خواہ وہ اپنے آپ کو لباس والا مانے وہ جو مرضی سوچ لے لیکن شریعت نے ایک میزان اور ترازو دیا اس کے مطابق وہ نہیں ہے تو جو اپنے گھر میں ایسی بے حیائی کو برداشت کرے کہ بچوں کا بچیوں کا لباس وہی صحیح معنوں میں لباس نہ ہو شریعت اس کو لباس مانتی ہی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دیوس ہے جس کو ہم اپنی زبان میں بے غیرت کہتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ و تعلی کو یہ غیرت پسند ہے کہ بندہ اپنی غیرت کی وجہ سے بے حیائی والے کاموں کو منع کرے روکے یہ ہے الغیراتو تو پھر اور جو خامخواہ کی غیرت ہوتی ہے ایسے ہی مفت میں شک کرنا اس کو شریعت نے منع کیا ہے اور کچھ غیرت ایسی ہوتی ہے جس میں شک بھی نہیں ہوتا صرف جلن ہوتی ہے جس طرح وہ سوپنوں کی آپس میں غیرت ہے وہ غیرت نہیں ہوتی بلکہ اس کو جلن اور ساڑ کہتے ہیں یہ اللہ تعالی کو ناپسند ہے اویمر اجلانی تدی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی بی کے ساتھ کوئی آدمی جنا کر رہا ہے بڑے پریشان ہوئے دیکھنے والے اکیلے ہیں گواہ کوئی اور ہے کوئی نہیں اب کیا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو دیکھے اگر تو وہ اس کو قتل کرے تو تم اس مرد کو بھی قتل کر دو گے دیکھیں شریعت کا اصول اب غیرت ہے اپنی بیوی بی کے ساتھ کسی غیر مرد کو برداشت نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ حد پار کرے گا کہ ان دونوں کو دیکھا اکٹھا دنا کرتے ہوئے اور قتل کر دیا تو شریعت کیا کہتی ہے اس نے قتل کیا کساسن اس کو بھی قتل کیا جائے گا یختلو ہوں فتخلو ہو اگر وہ مارے گا تو تم اس کو مار دو گے یہ وہ کیا کرے بولے تو گواہ کوئی نہیں ثبوت پیش نہیں کر سکتا بہتان کی سزا ملے گی چپ رہے تو چپ نہیں رہ سکتا غیرت گوارہ نہیں کرتی اللہ سبھانا ہوا تھا نے پھر اس معاملے کے فیصلے کے لیے سورہ نور میں لے کی آیات نادل فرمائی یہ پانچ پانچ قسمیں اٹھائے دونوں یہ آدمی اس نے دیکھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو یہ اس پر الزام لگاتا ہے چار قسمیں اٹھائے کہ میں سچا ہوں یہ جھوٹی اور پانچواں پانچویں قسم اس بات کی اٹھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالی کی لعنت ہو اور اسی طرح عورت بھی پانچ قسمیں اٹھائے تو اگر مرد قسم اٹھا لیتا ہے عورت نہیں اٹھاتی تو عورت پر حد لگ جائے گی زنا کی اور اگر مرد وہ بھی قسم نہیں اٹھاتا صرف الزام لگا دیتا ہے تو اس کو کزف کی بہتان کی حد لگے گی اور اگر عورت بھی قسمیں اٹھا لیتی ہے مرد بھی قسمیں اٹھا لیتا ہے دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا جدائی ہو جائے گی حد کسی پر بھی نہیں لگے گی تو بہرحال بات کر رہے تھے غیرت کی کہ بندے کی غیرت گوارہ نہیں کرتی برداشت نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی بی کے ساتھ کسی غیر مرد کو زنا کرتے ہوئے دیکھے لیکن اس کے باوجود دیکھ لینے کے باوجود شریعت اس کو اگلا کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کا گلا دبا دے یا اس کو فائر مار دے یہ جو ہمارے ملک میں غیرت کے نام پہ قتل کا جواز دیا ہوا انہوں نے اور دھڑا دل ہوتے جا رہے ہیں شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی کوئی بھی معاملہ ہے عدالت میں آئے گا تحمل کے ساتھ اس کا مقدمہ ہوگا کیس چلے گا اس کا فیصلہ ہوگا یہاں تو عدالتیں بڑی لمبے چوڑے کیس کر دیتی ہیں اور سال ہاتھ سال لگ جاتے ہیں شریعت میں تو بڑا آسان سا اور ایک دن کے اندر اندر ہو جانے والا کام ہے یہ فیصلہ بہرحال غیرت وہ جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے وہ اپنانی چاہیے اور وہ غیرت جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اور وہ خوجا بڑا پان جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ بندہ اپنائے صدقہ کرے تو بڑ چڑھ کے کہ میں نے سب سے زیادہ صدقہ کیا ہے یہ اللہ کو پسند ہے لوگ اس کو دیکھ کے اور بھی کئی تیار ہو جائیں گے صدقہ کرنے کے لیے رغبت کریں گے میدان جہاد میں بندہ اپنا بڑا پن دکھائے کیا میں اکیلا ہی نبڑ لوں گا تم سب سے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے حق بات کو نہ ماننا لوگوں کو حقیر جاننا اللہ کی نافرمانی میں بڑائی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے گما لے